میں کرتا ہوں دوبارہ کر لیتا ہوں حل اتاک حدیث کیا آپ کے پاس؟ حل کا مانا اس نے فائل کا سیگا واحد منسوش چھپانے والی ڈھانپ دینے والی چھا جانے والی یہ اس کا لغوی معنی ہے لیکن یہ قیامت کا نام ہے ٹھیک ہے قیامت کا نام جی کیا آپ کے پاس چھا جانے والی چھا جانے والے حادثے کی خبر نہیں پہنچی یوم خوش یا اس دن کئی چہرے زلیل ہوں گے خواشہ مانا زلیل ہونا خواشہ بھی اسی طرح اس میں فائل کا ذلیل ہوں گے عام لتن عمل کرنے والی اس میں فائل کا سیغ نا محنت کرنے والی محنت کرنے والی ٹھیک ہے اور ناصبا کا معنی مصیبت میں مبتلا ہونے والی عاملت ناصبہ عمل کرنے والی ناصبہ محنت کرنے والی تسلا نارا حامیہ تسلا داخل ہوں گے نارن آپ کے اندر ہامیا حامیا طرح اس میں فائل کا صیغہ حامیا بھگتی ہوئی جلتی ہوئی آگ تیز گرم حامیا اس کا معنی تیز گرم ہونا غضبناک ہونا فتصلانارن حامیا ڈتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے من عین ان آنیا. پلائے جائیں گے مجھول کا سیوا پلائے جائیں گے آئین کا مانا چشمہ آنیا, چشم. آنیا کھولتا ہوا چشمے سے ان کو پلایا جائے گا لئیس اللہ من لہم نہیں ہے ان کے لیے طعام کھانا مگر ضریع ضریع کا مانا ہوتا ہے خاردار جھاڑ کانٹے بخاری شریف کتاب و تفصیل میں ہے کہ وریا ایک گھاس ہے گھاس جس کو شب رق شین با و شب رق کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ گھاس زہریلی ہوتی ہے زہریلی زہریلی گھاس ہوتی ہے امام خلیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بدبودار گھاس ہوتی ہے جس کو سمندر کنارے پر ڈال دیتا ہے اور مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک خاردار گھاس ہوتی ہے جو زمین سے چسپا رہتی ہے قریش اس کو شبرک کہتے ہیں اور جب یہ گھاس سوکھ جائے تو پھر اس کو غریب کہتے ہیں برییا جیسے آئےت کے اندر ہے یہ سب سے زیادہ قبیس اور بری خوراک ہے تو لہم طعام من ان کو ذریعہ کے سوا کوئی کھانا نہ ملے گا لا ولا يغنی لا نہ موٹا کرے گی ولا یو اور نہ کفایت کرے گی مین جو بھوک سے لا لایوسمینو واحد مذکر غائب مظاہرہ منفی ہے موٹا ہونا سمن گھی کو بھی کہتے ہیں گھی کو لا لایوسمینو ابونا موٹا کرے گی ولا یغنی اور نہ کفایت کرے گی منچو بھوک سے یہ جہنمیوں کا ذکر تھا اب, اب جنتیوں کا ذکر آ رہا ہے وجو کتنے چہرے یو من اس دن ناما اسی طرح اس میں فائل کا سی ترو تازہ ترو تازہ ہوں گے کتنے چہرے اس دن تر تازہ ہوں گے اپنی کوشش سے لسائی اپنی کوشش کی وجہ سے راغیہ خوش ہوں گے خوش راضی ہوں گے فی جنت نالیہ وہ علیشان جنت میں رہیں گے عالیہ عالی شان بلند جنت میں رہیں گے لا تسماؤ فیح لاغیا لا تسماؤ نہیں سنتے فی اس کے اندر لاغیا بے دا بات بےحدا باتیں نہیں سنیں گے اس کے اندر فی عین جاریہ وہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا فی اس کے اندر عین جاریہ جاریہ جاریا کا مانا بہتا ہوا عین چشمہ ہوگا فی ہا سر مرفا اس کے اندر سرر سر تخت کو کہتے ہیں سرر خت کو کہتے ہیں سری جمع جس پر بیٹ بیٹھا جائے سری جس پر بیٹھا جائے جی مرف کا معنی اونچے اونچے اونچے اونچے فی اس کے اندر اونچے تخت ہوں گے وہ اکواب, موضوع اکواب پیالے کوزے کوپ کی جمع اکواب پیالے کو اکواب موضوع چنے ہوئے موضوع کا مانا چنے ہوئے رکھے ہوئے چنے ہوئے اور گلاس ہوں گے پیالے ہوں گے موضوع رکھے ہوئے نو مسفو نمارخ تکیے کو کہتے ہیں تکیے جمع ہے نمارخ نم ریکا کی جمع نمریکا کی, کی جمع ہے تکیے چھوٹے تکیے <تصفيق> مسپوفا برابر بچھے ہوئے مصفو اور ترتیب سے لگے ہوئے تکیے ہوں گے ذرا ذرا قالین ذرا بیو قالین مبسوسا بچھے ہوئے ہوں گے قالین بچھے ہوں گے یہاں تک ترجمہ سمجھ میں آ گیا آپ سب کو کو کوئی سمجھ نہ آیا ہو ترجمہ کسی لفظ کا تو پوچھ سکتے ہیں آپ کی تفصیل ان کل پڑھ لیں گے ٹھیک ہے تفصیل اس کی انشاءاللہ